باطل, باطل سے دب رہی, رہی ہے, ہے پھر مد رسول, رسول کی, امت کی منظر سراب حسین سے پھر کر بلا لا چار ہزار سال قبل پہاڑوں کے دامن میں ایک کافلہ اترا تھا جو صرف تین نفوس پہ مشتمل تھا ایک باپ ایک بیٹا اور ایک اس بچے کی والدہ مانگ مانگ کر اللہ سے فرزند لیا لیکن بچہ جو ہی اس بزم گہتی میں قدم رکھتا ہے تو حکم ہوتا ہے اس کو ایسی وادی میں لے جاؤ جہاں کوئی سبزہ نہ ہو جہاں کوئی ہمسایہ نہ ہو جہاں شجر سایہ دار شجر پھلدار نہ ہو حضرت ابدیم علیہ السلام اس قافلے کو لے کر یہاں پہنچے رات گزری صبح کا سپیدہ طلوع ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اے میرے رب میں یہاں اپنی ذریت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں ایسی وادی میں جہاں سبزہ نہیں ہے اے میرے مالک ان کی حفاظت فرمانا اور میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یہ نماز قائم کریں اور دلوں کے رخ ان کی سم پھیر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس پلٹے تو پاک باس خاتون نے اپنے شوہر نامدار کا دامن تھام لیا تمسقت بے ازیا لی اور پوچھا اس تنہائی اور غربت میں ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو ننانوے سال کی عمر میں فرزند ملا اور اب اس کو اس غربت اور اس تنہائی میں چھوڑ کے کس کے سپرد کر کے ہمیں کہاں جا رہے ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں تو پاک باز خاتون نے کہا عز اللہ ی دی اگر تم ہمیں اس رب کے سپرد کر کے جا رہے ہو تو خیر سے جاؤ وہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا حرم کی یہ داستان ان تین نفوس سے شروع ہوتی ہے ماں اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں صفا سے مروا اور مروا سے صفحہ تک کا سفر کرتی ہے سات چکروں کے بعد بیٹے کی طرف بے تابانہ دوڑتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ بیٹے کے پاؤں میں پانی کا چشمہ پھوٹ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند اور اپنی زوجائے محترمہ کو چھوڑ کر واپس شام کی سمت روانہ ہو جاتے ہیں بچے کی عمر تیرہ سال ہوتی ہے حکم ہوتا ہے کہ اپنی سب سے پیاری چیز میرے راستے میں قربان کرو اللہ کے راستے میں اونٹ ذبح کرتے ہیں لیکن خواب مسلسل آ رہا ہے سمجھ گئے اس دھرتی پر سب سے زیادہ محبوب شے تو مجھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات ہے تیرہ سال کے بعد اس وادی کی طرف چلے جہاں اپنے بچے کو اور اپنی زوجہ کو چھوڑا تھا اور آ اپنی زوجہ سے کہا کہ جلدی سے بچے کو تیار کر دو میں اسے کسی دوست کی دعوت پہ لے جا رہا ہوں باپ بیرون ملک گیا ہو سالوں کے بعد جب پلٹتا ہے تو کئی و انوا کے کھلونے اپنی اولاد کے لیے لے کر آتا ہے لیکن قدرت کی نارنگیاں دیکھیے اللہ کی طرف سے بندوں پر جو امتحان پڑتے رہے ہیں ان کے انداز دیکھیے کہا تم جاؤ تو چھری لے جاؤ رسی لے جاؤ حضرت اسماعیل علیہ السلام تیار ہو گئے ساتھ لیا شیطان نے سمجھا شاید اس سے بہتر موقع مجھے نہ ملے اس خاندان کو ورغلانے کا اور راہ حق سے ہٹانے کا ممتا کی مجبوریوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے حضرت حاضرہ سلام اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا جانتے ہو کہ بیٹا کہاں گیا ہے کہا اس کے باپ دوست کی دعوت پہ لے کر گئے کہا نہیں وہ اسے ذبح کرنا چاہتے ہیں کہا کوئی کرنے والی بات کرو بلا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے اور پھر بیٹا بھی وہ جس کو مانگ مانگ کے لیا ہو زندگی کی کمائی نانے سال جس کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کے سہری کے وقت پکار کرتے رہے میرے مالک میرے گھر میں بھی اجالا کر دے مجھے بھی ایک فرزند دے دے تو آج کیا اس فرزند کی گردن پہ وہ چھری پھیر دے گا کیسی عجیب بات کر رہے ہو کہنے لگا اس نے ایک خواب دیکھا ہے اور خواب کے اندر جو حکم ملا ہے اس کو وہ اللہ کا حکم سمجھ کے ایسا کرنے پہ آمادہ ہوا ہے تو حضرت حاجرہ نے کہا ظالم تو کہیں شیطان تو نہیں کاش آج میری گود میں ہزار اسماعیل ہوتے شیطان نے سمجھا کہ یہاں تو وار نہیں چلا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا کہنے لگا رب کو راضی کرنے کے اور تھوڑے طریقے ہیں کیا بیٹے کی گردن پہ ہی چھری پھیر کے رب راضی ہوتا ہے ایک خواب کو تم فیصلہ کن مرحلے میں داخل کر رہے ہو خواب خواب ہی ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھایا اور اس کی طرف تین دفعہ مارا کہا پیچھے ہٹ جا میرے اور میرے رب کے راستے میں نہ آ میرے پاس ایک اسماعیل ہے ہزاروں اسماعیل بھی ہوتے راہ خدا میں قربان کر دیتا اب منا کی وادی میں باپ اور بیٹا پہنچے قرآن نے اس واقعہ کو بیان کیا باپ نے اپنے بیٹے کو منا کی وادی میں پہنچ کر کے آگاہ کیا کہ اے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اب تو بتا کہ تیری رائے کیا ہے فنز مازہ ماضا ترا تو اپنی رائے بتا تیری رائے کیا ہے اس معاملے میں یہ آسان بات نہیں ہے میں اور آپ بھی اپنے سینوں میں دھڑکتے ہوئے دل رکھتے ہیں ہمارے آنگن اولادوں سے بھرے ہوئے ہم اپنی اولادوں کے چہرے کو دیکھ کر قلب اور روح کی تسکی کا سامنا کرتے ہیں ان کے معمولی سے دکھ پر ہمارے دل غم زدہ ہو جاتے منا کی وادی ہے پہاڑوں کا دامن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں بیٹا میں نے دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اب تو بتا تیری رائے کیا ہے بیٹا اس بات کو سن کر خاموش ہو جاتا جواب نہ دیتا تو یہ بھی بڑی بات تھی بیٹا سرے تسلیم خم کر دیتا اور دبی سی آواز سے کہتا اچھا جو تمہاری مرضی تو یہ بھی امتسال عمر تھا حکم کی تعمیل تھی بیٹا بخوشی کہتا ہاں ابو جی جو حکم ملا ہے مجھے زبا کر دیجئے تو یہ بھی پورا ادب تھا اور حکم کی پوری پوری تعمیل تھی لیکن بیٹے کا جواب سنیے اور بیٹے کا انداز دیکھیے جب باپ نے کہا بیٹا میں تجھ کو ذبا کرنا چاہ رہا ہوں تو بیٹا یہ نہیں کہتا یا آبا تزباہ ہاں میرے باپ مجھے ذبا کر لیجئے سوال ذبا کا تھا جواب بھی ذبا سے دے دیا جاتا تو سوال کا مکمل جواب تھا یہ نہیں کہا کہ اے میرے باپ آپ ذبح کرنا چاہتے ہیں ہاں مجھے ذبح کر لیں بلکہ قرآن مجید کھولیے جواب کتنا علی نصب ہے اور الفاظ کی ترتیب کے اندر دھڑکتے ہوئے دل کی کیسے صدا سنائی دے رہی ہے کالا یا آبا تو مر ستاجی ان شاء اللہ کہا میرے باپ زبا کیا جو بھی حکم ہے کرو فقط زبا ہی نہیں میرے بدن کے ٹکڑے کرنا چاہو تو اسماعیل حاضر ہے مجھے آگ میں جلانا چاہو تو اسماعیل حاضر ہے یا آباد میرے باپ جو کرنا ہے کر گزریے آپ دیکھیں گے میں صبر کر کے دکھاؤں گا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزن دی کہا جو کرنا ہے کرو مجھے آپ بالکل اس کے لیے تیار پائیں گے جو بھی حکم ہے اس کی تعمیل کرو اب وادی منا پہاڑوں کا دامن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں میں چھری اور کہا میرے باپ مجھے رسیوں سے جکڑ لو کہیں ایسا نہ ہو کہ شدت درد سے تڑپنے لگوں اور آپ کو اللہ کا حکم تعمیل کرنے میں اس کا حکم پورا کرنے میں دیر ہو جائے اور میرے باپ اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ لو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا خوبصورت چہرہ زبا کے لیے رکاوٹ بن جائے اور محبت آپ کے سینے کے اندر اس طرح جوش مارے کہ آپ کی چھری رک جائے باپ نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی بیٹے کو رسیوں سے جکڑ لیا گیا پھر بیٹا کہنے لگا ابو جی میری رسیاں کھول دو کہا بیٹا کیا ہوا ارادہ تو نہیں بدلا کہا نہیں میرے باپ کل کا مورخ لکھے گا کہ باپ ذبح کرنا چاہتا تھا بیٹا ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا باپ نے باندھ کے کیا ہے میری رسیاں کھول دو نہیں تڑپوں گا اب قرآن کھولئے ارشاد فرمایا فلما اسلم و طلجین جب دونوں راضی ہو گئے باپ ذبح کرنے پہ راضی ہو گیا بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہو گیا یہ راضی ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے کو ہمالیہ کا کلیجہ بھی ہوتا تو پھٹ جاتا منا کی وادی تھر تھر کانپ رہی ہے مالک قیامت آنے والی ہے وہ بیٹا جس کو مانگ مانگ کر لیا تھا آج اس فرزند کو باپ نے لٹایا ہوا ہے اور اس کی چھاتی پہ اپنا گھٹنا رکھا ہے فلما اسلام جب دونوں راضی ہو گئے فلاں کوٹھی خرید لیں فلا ماڈل کی گاڑی خرید لے نہیں نہیں باپ ذبح کرنے پہ راضی ہے بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہے جب دونوں راضی ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا مفسرین نے اس پہ دو قول بیان فرمائے ہیں ایک تو یہ کہ پیشانی کے بل لٹایا اور اوپر سے ذبح کرنا چاہتے تھے گردن کے پیچھے سے تاکہ بیٹے کا چہرہ سامنے نہ ہو یہ ہے پیشانی کے بل لٹانے کا ایک انداز اور دوسرا انداز فرماتے ہیں جس طرح ہم جانور کو ذبا کرتے ہیں تو اس کی گردن کو ذبح کر کرنے میں آسانی ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نو کی ریشم جیسی گردن کو خم دے کر پیچھے پتھر کے ساتھ پیشانی لگائی اور جب وہ گردن تن گئی تو اس کو کہتے ہیں بطلا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا لیا ہاتھ میں जब ہے اور جب बेटे خلیل نے بیٹے کی گردن پہ का رکھی دھرتی کا کلیجا کانپنے لگا निकल چیخیں نکل گئی عرش लगा فرشتے کاپنے لگے مالک قیامت تو نہیں آنے والی کہا میرے بندے کی ذرا باقی ادا کو تو دیکھو تم کہتے تھے سجدے ہم کریں گے تم کہتے تھے رکوع ہم کریں گے یہ تو دھیا مشتی اور فساد کریں گے ذرا دیکھو باپ اپنے بیٹے کو کس طرح میرے حکم پر ربا کرنے کے لیے تیار ہے کائنات کا کلیجہ کانپ رہا تھا سورج بادلوں کی اوٹ میں منہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا دوپہر کا وقت منا کی وادی پتھر کی اوٹ حضرت خلیل کے ہاتھ کے اندر چھری ریشم سے نازق جیسے گلے کے اوپر چھری رکھی بیٹا بھی جس کو مانگ مانگ کر لیا تھا اور اتنا حسین بیٹا کہ اس کی پیشانی میں جب پیشانی کے بال لٹا لیا تو حضرت خلیل نے چھری تیز کر کے بیٹے کی گردن پہ رکھی اور پوری قوت کے ساتھ چھری کو پھیر دیا لیکن چھری نے ایک بال بھی نہیں کاٹا جلدی سے پاس پڑے پتھر پہ چھری کو مارا لیما تاکتا سکین اے چھری کیا ہو گیا کیوں نہیں کاٹتی کہا الخلیل و یا مورونی ول جلیل ہو خلیل مجھے کاٹنے کا کہتا ہے اور جلیل کہتا ہے خبردار اگر ایک بال بھی کاٹا تو کہا چھری تیرا کام تو کاٹنا تھا کہا آپ کا کام بھی تو جلانا تھا جس رب نے آگ کو جلانے سے روک دیا تھا آج اس نے مجھے کاٹنے سے روک دیا اس کا یہ مطلب نہیں سمجھے کہ چلو جان چھوٹ گئی راستہ مل گیا کہا شاید میں نے ذبح کرنے میں دیر کر دی اور اللہ نے چھری کو روک دیا پھر استغفار پڑا معافی مانگی اور پھر چھری کو تیز کیا اور حلق کے اوپر اس کا اس کی نوک رکھ کر پوری ہمت کے ساتھ اپنا سارا زور اس کے اوپر ڈھیل دیا گلا کٹ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے اور کلیجہ پھٹ بھی رہا ہے لیکن جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھا کہ ذبح ہونے والا دمبا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے مسکرا رہے ہیں اور پاس حضرت جبریل امین بھی کھڑے ہیں تو دل خوشی سے سرشار ہو گیا کہ حضرت جبرایل امین کا کھڑا ہونا اس بات کی غم ماضی کر رہا تھا کہ یہ دمبا اللہ کی طرف سے آیا ہے اور بیٹا بچ گیا اور اس کی جگہ فدیتاً دنبا دے دیا گیا تو دل راضی ہوا اور اللہ تعالیٰ کا نجل محسن کہا ابراہیم تو نے واقعی نہ یہ واؤ حالیہ ہے علماء بیان کرتے ہیں اس حال میں جب بیٹا زندہ سلامت کھڑا تھا اور دنبہ زبا پڑا ہوا تھا جبرائیل امین پاس کھڑے مسکرارے تھے اس حال میں ہم نے ندادی تاکہ مزید اس آنو یقین پیدا ہو جائے مزید یقین اور یقین کی کیفیتیں پیدا ہو جائیں اس حال میں ہم نے ندادی لیکن آلہ حضرت اس کا ترجمہ کرتے ہیں آلہ حضرت پہ روح ادا ہو آپ فرماتے ہیں سب نے یہ ترجمہ کیا اس حال میں ہم نے نہ دی آپ نے لکھا پھر اس موقع کا حال نہ پوچھ جب ہم نے نہ دی پھر اس موقع کا حال نہ پوچھ جب ہم نے نہ دا دی کیا ابراہیم تو نے حد کر دی ت نے واقع خواب پورا کر دکھایا اور آگے فما سلام و لا ابراہیم ابراہیم تیرے اوپر میری سلامتیاں نازل ہوں یہ حرم کا قافلہ تھا جس کا آغاز قربانی سے ہوا تھا اللہ اکبر نسل اسماعیل کو باقی رکھنا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دنبا بھیج دیا چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا سلسلہ وار یہ نور حضرت ادنان کی پشت میں پہنچا اور وہاں سے منتقل ہوتا ہوا یہ نور حضرت عبد المطلب کی پشت میں پہنچا اللہ تعالیٰ نے انہیں دس بیٹے عطا فرمائے انہوں نے منت مانی تھی اے اللہ اگر تو مجھے دس بیٹے دے اور وہ جوان ہوں تنومند ہوں تو میں ایک بیٹا تیرے راستے میں قربان کروں گا جب حضرت عبداللہ جو کہ حضرت عبد المطلب کے چھوٹے فرزند تھے ان کی عمر اٹھارہ سال ہوئی تو حضرت عبد المطلب کو اپنی منت یاد آئی انہوں نے اپنے دس بیٹوں کو بلایا کہا بیٹا میں نے کعبہ کے رب سے یہ وعدہ کیا ہے اللہ مجھے اگر دس بیٹے دے گا تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا اب تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے کہانی حرم کی پھر دوبارہ دہرائی جا رہی ہے کہا رائے بتاؤ دس کے دس بیٹوں نے گردن خم کر دی کہا ایک بیٹے کو ذبح کرنا ہے کہا جس کو چاہو کہا نہیں میں کورا ڈالتا ہوں جب کورا ڈالا تو حضرت عبداللہ کے نام کورا نکل آیا فرشتے پھر دم بخود تھے مالک تو نے اس کی پشت میں امانت رکھی ہے اور آج اس کو بھی ضبح کیا جائے گا کائنات پر پھر کوحرام مچنے لگا حضرت عبد المطلب آستی نے چڑھا رہے ہیں. ہاتھ کے اندر چھری ہے یہ خبر پورے مکے میں پھیل گئی سارے سردار دوڑے آئے کہا عبد المطلب یہ رسم تو نہ ڈالو اس کا ادا کرنا مشکل ہو جائے گا کہا میں نے کعبے کے رب سے یہ منت مانی تھی اور اللہ نے وہ منت پوری کر دی اب میں تو جب کورا نکالا تو میرے اس فرزند کے نام قرآن نکل آیا میں اس منت کو ہر صورت میں پورا کروں گا لوگ اکٹھے ہو گئے منت سماجت کر رہے ہیں لیکن حضرت سیدہ عبد المطلب ہر صورت میں اپنی اس منت کو پورا کرنے کے لیے مسر ہیں پھر کہا کہ حجاز کی ہر اس کے پاس چلتے ہیں اور جا کے اس کے سامنے یہ مسئلہ رکھتے ہیں بعض نے لکھا کہ حجر کی کہنا کے پاس جاتے ہیں با اختلاف روایات وہ حجاز کی ہر کے پاس پہنچے جب اس کا پتا کیا تو وہ خیبر میں تھی تو اس کے پاس سارے سردار اکٹھے ہو کے گئے کس طرح ہمارے سردار نے منت مانی تھی تو اب وہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے تو تم بتاؤ کس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس نے کہا کل آنا میرا تابی آئے گا تو میں اسے پوچھوں گی جو مجھے کہے گا میں تمہیں بتا دوں گی اگلے دن یہ سردار پھر اس حرافہ کے پاس پہنچے اس نے کہا کہ میرا تابی آیا تھا پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاں کسی شخص کی دیت کتنی ہے جو شخص مقتول ہو اس کی دیت قاتل کتنی دیتا ہے انہوں نے کہا 10 اونٹ کہا جاؤ پھر ایک طرف دس اونٹ رکھو اور ایک طرف عبداللہ کا نام رکھو اور کورا ڈالو اگر دس اونٹوں کی طرف قدا نکل آیا تو دس اونٹ ذبح کر دینا اور اگر عبداللہ کی طرف نام نکل آیا پھر دوبارہ دس اونٹ ادھر اور رکھنا بیس رکھنا اور اس طرح اونٹ دس دس بڑھاتے جانا جب قدا عبداللہ کے نام سے ہٹ کر اونٹوں کی طرف نکلا تو پھر اتنے اونٹ ذبح کر دینا میرے تابی نے یہی حل بتایا ہے کہا ٹھیک آئے اور آ کے ساری بات سنائی دس اونٹ ایک سمت رکھے گئے اور حضرت عبداللہ کا نام ایک سمت رکھا گیا جب کلا نکالا تو حضرت عبداللہ کے نام نکلا پھر بیس اونٹ رکھے گئے پھر کلا نکالا تو حضرت عبداللہ کے نام نکلا پھر تیس اونٹ رکھے گئے کُلہ حضرت عبداللہ کے نام نکل رہا ہے چالیس اونٹ رکھے گئے پچاس رکھے گئے ساٹھ ستر یہاں تک کہ سو اونٹ رکھے گئے سو اونٹ جب ادھر ہو گئے اب قرا نکالا تو اونٹوں کے نام نکلایا سارے خوش ہو گئے کہ اب قرآا اونٹوں کے نام نکل آیا. عبداللہ کی جان بچ گئی لیکن حضرت عبد المطلب فرمانے لگے کہ میں ایسا نہیں کروں گا کہا کیا کرو گے کہا ایک مرتبہ نکلا ہے تین مرتبہ قرا ڈالو اگر تینوں مرتبہ عبداللہ کے نام کی بجائے اونٹوں کے نام نکلا تو پھر میں سمجھوں گا کہ اللہ کی طرف سے یہی مرضی ہے ورنہ میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دوں گا اللہ اکبر مکے کے اندر سردار بھی دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ اکبر ام ایمن بھی دعا مانگ رہی ہے مکے کے پربت دعائیں مانگ رہے ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ دعائیں مانگ رہے ہیں قدرا جب ڈالا گیا تو دوسری مرتبہ بھی قدرا اونٹوں کے نام نکلا اب تیسری مرتبہ جب قدرا ڈالا گیا تو ہر ایک کا دل دھڑک رہا ہے حضرت عبد المطلب تیار ہیں کہا اگر تیسری مرتبہ بھی کرا اونٹوں کے نام نہ نکلا تو میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری پھیروں گا چونکہ میں نے کعبے کے رب سے منت مانی ہوئی ہے جب تیسری مرتبہ کرا ڈالا گیا تو وہ بھی اونٹوں کے نام نکلا سو اونٹ ذبح کر دیے گئے حضرت عبداللہ اللہ جو کہ حضور کی امانت کے امانت دار تھے ان کی زندگی محفوظ ہوئی حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے آنا ابن البی لوگوں میں دو زبیحوں کا بیٹا ہوں ایک زبی اسماعیل علیہ السلام ہے اور ایک زبی میرے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جلدی سے حضرت عبداللہ کی شادی کی گئی حضرت آمنا سلام اللہ علیہ آپ سے نکاح ہوا شادی کو بھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ شام کی طرف تجارت کی غرض سے گئے واپس جب مدینہ طیبہ پہنچے تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو وہ چند لمحے چند دن وہاں رک گئے کافلہ بھی رکا لیکن طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی قافلے والے انہیں وہاں چھوڑ آئے اور واپس آ گئے کچھ دنوں کے بعد خبر پہنچی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مدینے میں انتقال ہو گیا ہے حضور علیہ السلام شکم مادر میں فرشتوں نے کہا مالک تیرے نبی تو شکم مادر میں یتیم ہو گیا اے اللہ تیرا نبی تو شکم مادر میں یتیم ہو گیا آواز آئی آنا حافظ و آنا ناصر ہو و آنا کافل رہ تم کیوں پریشان ہوتے ہو میں اس کی حفاظت بھی کروں گا اس کی مدد بھی کروں گا اس کی کفالت بھی کروں گا حضرت آمنا سلام اللہ علیہ کے دل میں یہ خیال تھا کہ میں اپنے شوہر نامدار جس کے چہرے کو ابھی میں نے جھی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا اس کی قبر پہ جاؤں لیکن جو امانت تھی اس امانت کے تقاضے ان کو اس سفر سے روکتے رہے حتیٰ کہ حضور کی ولادت ہوئی آقا کریم کی عمر جب چھ سال ہوئی تو اب ان کے دل میں یہ جذبے اور یہ احساس اجاگر ہوا اور یہ جذبہ بڑھ گیا کہ میں جاؤں اور اپنے شوہر نامدار کی قبر پہ حاضر ہوں حضرت سلام اللہ علیہ آپ اپنے نو فرزند کو لے کر ام ایمن جو کہ حضرت عبداللہ کی کنیز تھی ان کو لے کر آپ پہنچے مدینہ المنورہ کچھ عرصہ گزارا اللہ کے محبوب علیہ السلام کو کسی یہودی نے دیکھا تو اس نے یہ خبر گرم کر دی کہ وہ جو مرود نبی ہے جس کا وعدہ ہماری سابقہ کتابوں میں ہے وہ یہی ہے لوگ جوک در جوک دیکھنے آنے لگے تو حضرت آمنہ پریشان ہوئی اور جلدی سے وہ مکے کی طرف آز میں سفر ہوئیں ابھی مکے سے ڈیڑھ سو کلومیٹر کا فاصلہ باقی تھا کہ ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کو سخت بخار ہو گیا اور حضرت آمنا سمجھی کہ یہ میرا بخار جان لیوا ثابت ہوگا تو انہوں نے ام ایمن کو بلایا کہا لگتا ہے کہ یہ بخار میری موت کا باعث بنے گا میں تمہیں وسیعت کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کو بہافاظت ابیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا اور اس کے بعد حضور کو حضرت امنا نے بلایا اپنے سامنے بٹھایا سر پہ ہاتھ رکھا حضرت امنا حضور سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہی تھی وادی ابوا کے اندر یہ منظر بڑا دل دلگاس تھا حضرت آمنا نے حضور کے سر پہ ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے کہا آنکھیں چھلکنے لگی کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانی ہو جانا ہے اور ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے میں بھی جا رہی ہوں وہ ذکر باک وہ تو تہرا لیکن سنو میرا ذکر نہیں مٹے گا میں تیرے جیسا پاکیزہ بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں یہ آخری لفظ تھے حضرت آمنہ سلام اللہ کے. اس کے بعد حضرت آمنہ سلام اللہ آخری ہچکی لی اور حضور سے ماں بھی جدا ہو گئی آقا کریم علیہ السلام نے اپنی والدہ کو وہاں دفن کیا ام ایمن کے ساتھ مل کے جیسے بھی ہو سکا وہ کیا کسی نے کہا تھا تجے کن پھولوں سے ہم کفن دیں تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے آقا کریم کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں حضرت ایمن حضور کو اپنے ساتھ چمٹا لیا اور مکات المکرمہ پہنچ کے حضور کے دادا کے سپرد کیا دو سال تک وہ حضور علیہ السلام کو اپنی کفالت میں انہوں نے رکھا کابت اللہ کے سائے میں ان کی مسند بچتی تھی اور ان کے بیٹوں میں سے اور قوم کے کسی فرد کو یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس مسند کے اوپر بیٹھے دور ہٹ کے بیٹھتے تھے لیکن حضور جب آتے تو اس مسند کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتے حضور کے چچا اور حضور کے دیگر عزیز و قارب کہتے کہ بیٹا نہ چڑھو تو حضرت عبد المطلب کہتے رہنے دو یہ بڑی شان والا بیٹا ان سے محبت کرتے ان کو اپنے ساتھ سلاتے آٹھ سال کی حضور کی عمر ہوئی کہ امیر قریش کا بھی انتقال ہو گیا ابن حشام نے لکھا ہے کہ جب امیر قریش کا انتقال ہوا تو سوگ میں مکے کے بازار بند ہو گئے پورا شہر جنازے میں امٹ آیا لیکن آٹھ سال کا بچہ تھا بلک بلک کے رو رہا تھا آج وہ سایہ بھی اٹھ گیا پھر چچا کی کفالت میں گئے اور انہوں نے جس انداز سے کفالت کی اور محبتوں کا ثبوت دیا الفتوں کی ایک لمبی داستان ہے چالیس سال کی عمر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو نبوت کی ذمہ داریوں کے اعلان اور لوگوں تک پیغام حق کے ابلاغ کا حکم دیا آقا کریم علیہ السلام جب پیغام حق لے کر میدان میں آئے تو گلی کوچوں اور بازاروں کے اندر مخالفتیں نکتہ چینیاں ناموافق حالات کے جکڑ اور مخالفتوں کی آندیاں چلنے لگی ابھی آپ سن رہے تھے کہ حضرت بلال حفشی کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا رہا کس انداز کے ساتھ ان کے سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا حضرت خباب بن ارت کے ساتھ کون سا سلوک کیا جاتا رہا کون کون سے دکھ تھے جو روانہ رکھے گئے حضرت زنیرا ان کے گلے کے اندر کوڑا ڈال کر کوڑے کی رسی کو تاؤ دیے گئے یہاں تک کہ ان کی آنکھیں باہر آ گئیں اور آنکھوں کی روشنی جاتی رہی ابو جہل بولا اب بلانا اپنے محمد کو جو تیری آنکھوں کی روشنی کو واپس کرے زنیرہ نے ہاتھ پھیلا لیے اور کہا عرش کے رب میں ان آنکھوں کا نور کیا میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے کبھی بھی تیرے سے زندگی نہ مانتی لیکن اب تیرے نبی کی عزت کا سوال ہے میری آنکھوں کی روشنی واپس کر دے روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے حضرت زنیرہ کی آنکھوں کی روشنی واپس کر دی تکلیفیں آئیں مکے کے چوک کے اندر حضرت سمیہ کو نیزہ مار کر ابو جہل نے شہید کیا یہ اسلام کی پہلی شہیدا تھی جن کا خون مکے کے کے اندر گرا. حضرت یاسر کو شہید کیا گیا یہ حضرت عمار ابن یاسر کے والد تھے اور سمیہ حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ ماجدہ تھی حضرت عمار ابن یاسر کو تختہ ستم پہ رکھا گیا اور انہیں کوڑوں سے ان کی توازوں کی گئی آقا کریم آئے امار ابن یاسر دکھوں رضیتوں میں سے دوچار تھے آقا کریم نے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا سبراً آلی یاسر سبراً آلی یاسر اِنَّ مَوْئِدَكُمُ الْجَنَّةِ کہا آلی یاسر صبر کرو آلی یاسر صبر کرو میں تمہیں جنت کا وعدہ دیتا ہوں تکلیفیں آئیں دکھ سے اس راستے کے اندر مکے کی گلیوں میں حضور کے ساتھ جو سلوک ہوا کون مول سکتا ہے کبھی کانٹے بچ رہے ہیں کبھی حضور کی راہوں میں گڑے کھو دے جا رہے ہیں کبھی اوجریاں ڈالی جا رہی ہیں بدنے اطہر کے اوپر ابو لہب اپنے گھر کا کوڑا اٹھا کر حضور کی دہلیز پہ ڈال جاتا ہے اکبا بن ابھی مویت حضور کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کے اس کو تاؤ دیتا ہے حضور فرماتے ہیں جتنے دکھ اس نے مجھے دیے کسی نے نہیں دیے عذیتوں کی راستانیں رقم ہو رہی ہیں آقا کریم علیہ السلام کے شفیق چچا بھی انتقال کر جاتے ہیں جب گھر آتے تو اپنی زوجہ حضرت القبر سے دکھڑے کہتے وہ بھی انتقال کر جاتی ہیں اس سال کا نام عام الحزن رکھا جاتا ہے دکھوں کا سال مصیبتوں کا سال آقا کریم بہت دل برداشتہ ہوئے قوم سے پھر سوچا چل تائف چلتا ہوں اور طائف والوں کو پیغام حق دیتا ہوں شاید میری آواز پر وہ لبیک کہہ دیں ایک مہینے کا سفر کر کے حضرت زید بن حارسہ کو ساتھ لے کر طائف پہنچے ان کے تین سردار تھے عبد یالیل بن عمر حبیب بن عمر اور مسعود بن عمر ان کے پاس جا کر پیغام حق دیا کہا تمہاری بھلائی کا سندیسہ لے کر بڑی دور سے چلا ہوں میری دعوت کو قبول کر لو دنیا میں بھی کامیابی آخرت میں بھی کامرانی تمہارا مقدر ہوگی یہ دعوت پیش کی انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری دعوت کو مسترد کرتے ہیں ایک بولا کہ اور کوئی زمانے میں بندہ نہیں تھا جس کو نبوت ملتی تجھے ملنی تھی کسی نے کچھ کہا تانے دیے دل دکھایا حضور کا آقا کریب نے فرمایا اس فال تم ما فال تم علیہ تم نے جو مجھ سے کہا سو کہا تم نے جو میرے ساتھ سلوک کیا وہ تمہاری مرضی اتنا میرے سے وعدہ کرو کہ یہ بات کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں دعوت دین دین دینے کے لیے تمہیں پیغام حق دینے کے لیے اس کو پوشیدہ رکھو گے مخفی رکھو گے تاکہ مکہ والے میرے دشمن ہیں اور جب انہیں پتا چلا کہ قبول نہیں کی تو وہ تمسخر کریں گے مجھے نشانے تدحیک بنائیں گے لہذا جو کہا سو کہا اپنے اندر اس بات کو راز رکھو انہوں نے کہا کہ ہم کیوں راز رکھتے پھرے انہوں نے افشا کیا بلکہ اوباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دیے حضرت ام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ محبوب بے محبوب بے کائنات کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے حضور سے پوچھا کہ آپ کا عہد کے دن سے سخت دن بھی کبھی زندگی میں آپ پر آیا ہے فرمایا ہاں عائشہ جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تھے تو یہ دن عہد کے دن سے بھی سخت تھا حضور فرماتے ہیں جب میں طائف سے باہر نکلا تو ان کے گنڈے دو رویا کتاروں میں کھڑے تھے ہاتھوں میں پتھر اور میں درمیان سے گزرنے لگا تو وہ میرے پاؤں پہ پتھر مارتے. میں پاؤں اٹھا لیتا تو دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے. پھر میں شدت درد اور احساس کرب سے بیٹھ جاتا تو ان کے دو گنڈے آگے بڑھتے مجھے کندھوں سے پکڑ کے اٹھاتے اور پھر مجھے پتھر مارتے فرمایا اے آشا یہ دن اہد کے دن سے بھی سخت تھا جب تیری قوم نے طائف کے بازاروں میں مجھے پتھر مارے آقا کریم علیہ السلام عہد کے اندر جب حضور کے چچا شہید ہوئے وہ دن بھی تاریخ اسلام کا درناک دن ہے آقا کے سر پہ پٹی بندی ہوئی تھی آنکھوں میں آنسو تھے اور بار بار پوچھتے تھے ما فلا امی میرے چچا کی بات سناؤ جب بتایا گیا حضور حضرت حمزہ شہید ہو گئے تو آقا کریم ان کی لاش پہ گئے دیکھا کہ ان کا پیٹ چاک ہے ان کی ناک کاٹ دی گئی ہے ان کی زبان کاٹ دی گئی ہے ان کا دل نکال لیا گیا ہے ان کی آنکھوں میں نیزے چبھوئے گئے ہیں اور ان کے کان کاٹ لیے گئے ہیں آقا کریم کی آنکھوں میں اشک تھے اور آقا کریم ما فالہ امی میرے چچا کا کیا ہوا آقا کریم اپنی زبان پر یہ لفظ لا رہے تھے اور پھر جب حضرت صفی آئیں اور ان کے پاس دو کفن کے ٹکڑے تھے دو کفن کے کپڑے تھے جب حضرت حم امیر حمزہ کو کفن دیا جانے لگا کہا ساتھ انصاری کی لاش پڑی ہوئی ہے کہا انہیں بھی کفن دو میرا حمزہ دو کپڑوں میں اور اسے ایک کپڑا بھی نصیب نہ ہو محمد عدل کرنے آیا ہے انصاف کرنے آیا ہے اب جب کپڑے پھیلائے گئے تو ایک کپڑا لمبا تھا ایک کپڑا چھوٹا تھا عرض کی حضور یہ جو بڑا کپڑا ہے یہ میرے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو دے دیں اور چھوٹا انصاری کو دے دیں کہا نہیں میں انصاف کرنے آیا ہوں کدا ڈال لو کس کے حصے میں کون سا کپڑا آتا ہے اور جب کدا ڈالا گیا تو چھوٹا کپڑا حضرت امیر حمزہ کے حصے میں آیا اور بڑے کپڑے میں اس انصاری صحابی کو کفن دیا گیا اب وہ کپڑا جب حضرت امیر حمزہ کا سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا آقا کری فرمایا کپڑا سر کی طرف کر دو اور ازغر گھاس لے کر پاؤں کی طرف ڈال دو اللہ کے محبوب علیہ السلام اس دن اتنے ہم زدہ تھے کہ جب دوبارہ مدینے پہنچے تو حضور کو پکڑ کر کچر سے سواری سے اٹھا کر حضور کو جو ہے وہ نیچے رکھا گیا سخت تکلیف میں تھے دکھوں کی زندگی طائف کے بازار پھر مدینے کے اندر جب وہ ماحول آیا خوبصورتیاں آ روشنی روشنیاں آسمان سے ہر دم نور اترنے لگا وہ وقت گیا جب لوگ پتھر مارتے تھے اب حکم ہو گیا خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہیں کرنی خبردار تم نے میرے نبی سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو پہلے صدقہ لو پھر فقیر ڈھونڈو پھر خیرات کرو پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ تمہیں پتا چلے کہ کس چوکھٹ پہ آ رہے ہیں کس در پہ آ رہے ہیں آ کا کریم علیہ السلام اس ماحول کے اندر گھر میں خوش ہیں آنگن میں خوشیاں ہیں پھول کھلے ہوئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کے شہزادے حضور کی ران پہ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت امام حسین بھی دوڑتے دوڑتے آئے اور وہ بھی حضور کی ایک ران پہ بیٹھ گئے حضور کبھی حسین کو دیکھتے ہیں کبھی اپنے فرزند کو دیکھتے ہیں کبھی حسین کو دیکھتے ہیں کبھی حسین کے ماموں کو دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہو دونوں کو دیکھ کر اللہ کے محبوب خوش ہو رہے ہیں فرشتہ نے عیزن مانگا آقا کریم نے ازن دیا اس نے عرض کی حضور ان دو میں سے ایک کا اختیار ہے ایک کو ایک کے بدلے میں قربانی دینا ہوگی اب قربانیوں کی وہ حرم سے جو داستان چلی تھی وہ تسلسل ٹوٹنے نہیں پا رہا ہے وہ تسلسل جاری ہے حضور نے ایک نظر حضرت ابراہیم کو دیکھا اور پھر ایک نظر حضور نے حضرت امامی حسین کو دیکھا پھر حسین کو پکڑ کے سینے سے لگایا اور کہا میں اپنے اس بیٹے پہ اپنے اس بیٹے کو قربان کر رہا ہوں چند دن کے بعد حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا حضور کو جب خبر پہنچی آقا گریم کی آنکھیں آنسو برسا رہی تھی وائنا رسول اللہ تدمان حضور کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے اور حضور اپنے بیٹے کے صحانے بیٹھے پیشانی پہ ہاتھ رکھا کہا بیٹا آنکھیں رو رہی ہیں دل غم زدہ ہے لیکن زبان سے وہی کہوں گا جس سے رب راضی ہوگا لہ سمنا بال خدودا و شکل جیوبا ودا بداول جو گرے بان نوچتا ہے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے سینا کو بھی کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آنکھوں کا غم اور دل کا غم رہمان کی طرف سے ہے ہاتھوں کا غم اور زبان کا واویلا یہ شیطان کی طرف سے ہے کہا بیٹا آنکھیں رو رہی ہیں دل غم زدہ ہے لیکن زبان سے وہی وہ کہوں گا جس سے رب راضی ہوگا اب امام حسین حضور کی گود میں کھیلتے ہیں کبھی حضور اپنی زبان ان کے منہ میں دے رہے ہیں. رہے ہیں کبھی حضور اس کو اپنے کندھوں پہ سوار کرا رہے ہیں کسی سے آبی نے کہا کتنی اچھی سواری ملی کہا سواری دیکھ رہے ہو سوار بھی, بھی تو ملی. دیکھو کبھی سجدے میں ہیں تو حسین پشت پہ آ کے سوار ہو جاتے ہیں آقا سجدے کو طول دے رہے ہیں حضرت بن زید رضی اللہ تعالیٰ بیت چکی تھی میں حضور کے در پہ گیا صحابہ حضور کے در پہ چوکھٹ پہ دستک نہیں دیا کرتے تھے حضور کی چوکھٹ پہ لگ کے بیٹھ جاتے آقا کریم اپنی مرضی سے آتے صحابہ دکھڑا کہہ لیتے کہانی کہہ لیتے جو پوچھنا تھا پوچھ لیتے لیکن اگر کبھی حالت ناگزیر ہوتی کبھی ایمرجنسی حالات بنتے تو صحابہ اپنی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ حضور کے دروازے پہ دستک دیتے کا نا ہوا بباب نبی بال اللہ اکبر حضور تشریف لائے حضور سے حاجت کہی یہ چودہویں صدی کی مصیبت ہے کہ نبی سے مانگنا نہیں چاہیے اگر نبی سنی مانگنا تو کس سے مانگے اور کون سی چوکھٹ ہے جس در پہ جھولی پھیلائیں کون سا دوارہ ہے جہاں کشکول پھیلا کے کہیں کہ ہماری جھولی بھر دی جائے اور جتنے بھی سہارے ہیں سب کرتے ہیں عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا ہر آسرا کرتا ہے نبی کا آسرا بندے کو سر بل حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میری حاجت پوری ہو گئی لیکن میں نے کیا ماجرا دیکھا جب حضور گفتگو کر رہے ہیں دورانے گفتگو اللہ کے محبوب کمبل اوڑ کے یوں ہی آ تھے حضور کے دائیں بائیں سے حرکت کا احساس ہوتا ہے جس طرح اندر کوئی چیز ہے میری حاجت پوری ہوئی تو مجھ سے نہ رہا گیا میں نے پوچھ لیا میں نے کہا بندہ نواز یہ کیا ماجا آپ کمبل اوڑا ہوا ہے اور اندر سے کسی کی حرکت کا احساس ہے حضور نے کمبل کو کھول دیا فائز الحسن وال حسین اللہ والے کہ ایک پہلو سے امام ہسن لپٹے ہوئے تھے ایک سے امام حسین لپٹے ہوئے تھے کہا یہ میرے بیٹے ہیں یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر اور جو ان سے پیار کرے میرے مالک تو اس سے بھی پیار کر اور ایک دن فرمایا حسین وانا و من الحسین لوگو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں لمحے بیتتے گئے پھر وہ جان گداز لمحے بھی آئے جب صحابہ کی چیخیں نکل رہی تھی جب مسجد نبوی اجڑ رہی تھی جب حجرائے آشا کے اندر اللہ کے محبوب اپنے رب کے ہاں جانے کی تیاریاں کر رہے تھے جب سیدہ فاطمہ کے لبوں پہ یہ لفظ تھے سبت علیہ مسائب لو سبتیہ میرے اوپر اتنی مصیبتیں پڑی اگر یہ دنوں پہ پڑتی تو وہ بھی کالی راتیں بن جاتے حضور علیہ السلام کا جب جسد اطہر اٹھا تو صحابہ کی جو حالت تھی وہ اس انداز سے کہ صحابہ کے کلیجے پھٹ رہے تھے روحیں گداز ہو رہی تھی ایک اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا تھا اللہم بسری حتی لا حبیبی محمد اے اللہ بسری محمد کی روشنی کو کیا کرنا ہے وہ دن بھی آئے حضرت سید نہ صدیقی کے اکبر کا کلیجا بھی پگل رہا ہے وہ بھی غم رسول میں رو رہے ہیں صحابہ تڑپ رہے ہیں وہ اونٹنی رسبا نامی اونٹنی جس پہ حضور سواری کرتے تھے وہ حضرت فاطمہ کے دروازے کے اوپر سر رکھ کے رو رو کے مر گئی جب محبوب نہیں رہے تو ہم نے جی کے کیا لینا ہے کائنات جہانا ہی اندھیرا چھا گیا لیکن روشنی کے ٹمٹماتے ہوئے چراغ آج بھی روشن ہیں جن کو دیکھ کر مستفی یاد آتے ہیں لوگ ان شہزادوں کو دیکھ لیتے ہیں اور حضور کی یاد کو تازہ کر لیتے ہیں وقت گزرتا گیا پھر وہ لمحے بھی آئے کہ جب حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا اور آپ کا کلیجہ کٹ کٹ کے کئی سو حصوں میں باہر آیا آپ سے آخری لمحے حضرت امام حسین نے پوچھا کہ میرے بھائی کوئی وسیعت کہا بیٹا کوفے والوں سے بچ کے رہنا ان کے دغے سے بچ کے رہنا لمحے بیت گئے ساٹھ ہجری کو یزید تخت نشین ہوا تخت نشین ہو گیا تھا لیکن اس نے یہ چاہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہو میرے لیے بیت اور اس اور مدینہ کے گورنر ولید بن اطبا کو خط لکھا اور خط کا مضمون یہ تھا کہ امام حسین کو بلاؤ اور میرے لیے بیت لو اور اگر وہ بیت نہیں دیتے تو اس خط کے جواب کے ساتھ ان کا سر بھیج دو ولید بن اطبا محب اہل بیت تھا اس نے رات کی کافی تاریخی کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیجا حضرت امام حسین نے, حضرت عبداللہ ابن سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا اس وقت گورنر کا بلانا خیر نہیں صبح جائیں گے آفما نہیں میں بھی جاتا ہوں کچھ سوالوں کو ساتھ لیا کہا تم باہر کھڑے ہو جانا دارالمارت کے اگر میں آواز دوں تو دوبارے پلانگ کے اندر آ جانا ولید بن اتبا کے پاس امام حسین پہنچے آپ نے کہا کہ سناؤ کیا معاملہ ہے تو اس نے کہا کہ یہ خط ہے جو یزید نے بھیجا ہے آپ نے فرمایا کہ میں صبح بتاؤں گا ولید بن اتبا نے کہا ٹھیک ہے امام حسین پلٹنے لگے تو مروان بن حکم جو پاس بیٹھا ہوا تھا گورنر کے کہنے لگا یہ چلے گئے تو دوبارہ ہاتھ نہیں آئیں گے اب موقع ہے اب ان کو پکڑ لو اور ان سے زبردستی بیت لے لو یہ بات حضرت امام حسین کے کانوں میں پڑی آپ پلٹے نیام سے تلوار نکالی حیدری کچھار سے محمدی شیر نکل آیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو جملے کہے تاریخ کے اوراق کے اندر وہ جملے محفوظ ہیں حضرت امام حسین نے کہا ائو الامیر امیر اے امیر تو جانتا نہیں ہم کون ہیں اندن رسالا وہ محبت الوی و مختلف میں وہ ہوں جس کے گھر میں جبریل آتا تھا ہمارے گھر میں وحی اترتی رہی ہے وہ یزید عبد المیہ راجل فاسکن فاجل کاتل نفسے مولن بل فسکے شار بل خمر و لا کہا اور یزید شرابی ہے یزید مسلمانوں کا قاتل ہے یزید فاس کے مولن ہے اے امیر میرے جیسا شخص چھپ کر بیت نہیں کر سکتا اللہ اکبر حضرت امام حسین نے جب یہ بات کہی جو باہر لوگ کھڑے تھے وہ بھی چاکو چوبند ہو گئے اس نے کہا حضور آپ جائیے مروان مشورے دیتا رہا لیکن حضرت امام حسین کو گورنر مدینہ نے کہا کہ آپ جائیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے واپس پلٹے حضرت امام حسین کی ہمشیرہ سیدہ زینب انتظار کر رہی تھی بھائی کا پوچھا کیا ماجرا ہے کہا حالات بگڑ گئے اب ہمارا مدینہ میں رہنا محال ہے صبح سہری سے قبل قبل شہر مدینہ چھوڑ دے اللہ اکبر ورنہ ہمارے خون سے نبی کا حرم لالا زار بنے گا حضرت امام حمام رضی اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی مشاورت سے یہ فیصلہ کر لیا کسے جانے لگے سامان تیار ہو گیا حضرت محمد بن حنفیہ کو کہا کہ تم یہاں رہو اور تم خبر پہنچانا کہ پیچھے کیا ماجرے ہوتے ہیں اور مکے کی طرف میں سفر کر رہا ہوں بہانی لمبی ہو رہی ہے اور وقت کے داموں نے اتنی گنجائش نہیں ہے کہ پھر کس طرح شہر مدینہ چھوڑا ہوگا جہاجی جاتے ہیں آٹھ دن اور آٹھ دن کے بعد مدینہ چھوڑتے ہیں ان سے کوئی پوچھو کہ مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل ہے وہ کیا کسی حاجی کو لوگ مبارک دے رہے تھے اس نے کہا تھا مبارک دے رہے ہو دوستو حجو زیادت کی میرا غم بھی تو دیکھو میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں جو آٹھ دن مدینہ رہتا ہے اس سے مدینہ چھوڑا نہیں جاتا جس کی ولادت مدینہ میں ہوئی جو کھیلتا تھا تو مدینے کی گلیوں میں جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا اس حسین کو مدینہ چھوڑنا قیامت ہوگی شہر مدینہ چھوڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مکہ تل مکرمہ پہنچے وہاں رمضان گزرا حالات وہاں بھی بگڑتے گئے مسلسل خط آتے رہے کوفے سے کہانی طویل ہے آت ذو الحج کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی طرف آزم سفر ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں تمہیں شہید کیا جائے گا آپ اگر ضرور جاتے ہیں تو ان بچوں کو چھوڑ دیں حضرت امام حسین فرماتے میرے غم گسارو میرے پیارو مجھ کو نہ روکو مجھ کو جانے دو مجھے نانے کے دین کی ڈوبتی کشتی بچانے دو میں جاتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے میں رہوں نہ رہوں پر عزمت اسلام رہ جائے میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے لوگوں تمہارا دین جاتا ہے میری غیرت ایمان جاتی ہے کہا مجھے جانا ہوگا آٹھ ذلحج کو لوگ کعبہ کی طرف آ رہے ہیں اور کعبہ دلہم کی طرح سورا ہوا ہے طواف کرنے والوں کا جھرمٹ ہے حاجی حج کرنے آ رہے ہیں لیکن حضرت مامے حمام کسی اور حج کی تیاری کر رہے ہیں کسی نے کہا حج تو کر جائیں اتنی مرتبہ مدینے سے پیدل چل کے آئے اور آج تو مکہ المکرمہ میں موجود ہیں کہا پیچھے ہٹو جو حج میں کرنے جا رہا ہوں وہ نوکھا ہوگا وہ نرالا ہوگا تم بھی طواف کرو گے میں بھی طواف کروں گا تم طواف کا اللہ کا کرو گے اور میں خیموں کا طواف کروں گا ایک حج تمہارا ہے ایک حج میرا ہے تم بو سے لوگے حجوِ اسود کے کے اسود میں اپنے فرزند کا منہ چوموں گا لوگ ایک طواف تمہارا ہوگا ایک طواف میرا ہوگا تم میں پیاسا رہوں گا اور تم کبھی صفا پہ کبھی دوڑو گے میں کبھی علی اکبر کی لاش اٹھانے جاؤں گا کبھی میں قاسم کی لاش اٹھانے جاؤں گا کبھی اونو محمد کے تڑپتے ہوئے لاشوں کو اٹھانے جاؤں گا لوگوں ایک حج تمہارا بھی ہے ایک حج میرا بھی ہے جب تم حج کر لو گے تمہاری سائی مکمل ہو جائے گی تو تم سر مڈا کے حیرام کھول دو گے اور جب میری سائی مکمل ہو جائے گی تو میں سر کٹا کے حیرام کھول دوں گا تم سفید حیرام پہنو گے میں سلخ حرام پہنوں گا اور وہ حج قیامت تک کے آنے والے حجوں کی آبرو ہوگا حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا اسلام کی عظمت ایان ہوتی خدا کے گھر میں ازان ہوتی بارِ الٰہ نوحہ سناتا پھلتا تاروزِ جزا اشک بہاتا پھلتا امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھلتا کربلا کی تبتی ہوئی ریکزار میں حضرت امام حسین نے جبر ظلم کے خلاف جس کچھ سے کھڑے ہو کر عظمت کی داستان رقم کی دس محرم کا دن تھا جمعہ کا یوم سعید تھا بھیچ کربلا کے میدان میں دوپہر کے وقت جب نبی کا خاندان اجڑ رہا تھا ایک ایک کلی اس چمن کی کٹ رہی تھی بہتر افراد بائیس ہزار کے لشکر جغرار کے مقابلے میں کھڑے تھے وہ یزید جس نے اس کے علاوہ بھی بڑے جرم کیے جس نے جو ہے وہ ستارہ سو صحابہ کو المکرمہ میں شہید کیا نبوی کے اندر گھوڑے باندھے جس نے جو ہے وہ 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر اذان نہ ہونے دی وہ یزید آج کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر آل رسول کے ساتھ ظلم کی وہ داستان رقم کر رہا تھا کہ قیامت تک آنسو سسکیاں نہیں تھمنے پائیں گی یزید مر گیا اس کا نام مٹ گیا اس کا تشخص بٹ گیا لیکن حسین کا نام آج بھی زندہ ہے اس کا پیغام آج بھی زندہ ہے یہ ہزاروں کا مجمع یہ امٹتے ہوئے محبتوں کے جذبات یہ آنکھوں کا آنسو کا خراج دینا کیا یہ حسین ابن علی کی زندگی کی دلیل نہیں ہے کون ہے جو یزید کا نام لیتا ہو آج اگر کوئی یزید کا نام لیتا بھی ہے تو سر جھکا کے لیتا ہے میں کہتا ہوں کیسا تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لینے سے قبل شرمندہ ہوتے ہو جس کا نام لیتے ہوئے شرمندہ ہوتے ہو جس کا نام لینے کے بعد پسینہ پسینہ ہوتے ہو تم اپنے قائد اور لیڈر کا نام لیتے جھجکتے ہو گردن جھکا کے دائیں بائیں دیکھ کے نام لیتے ہو اور جب ہم نام اپنے آقا کا لیتے ہیں سر اٹھا کے لیتے ہیں اے حسین ابن علی تم پر سلام وہ کربلا کا تپتا ہوا منظر ہے اتنے دکھ آ گئے حضرت سختی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو بنایا انسانوں کو تخلیق کیا تو انسانوں کو پوچھا بتاؤ تم میرے ہو گے سب نے کہا مالک ہم تیرے ہیں لیکن جب دنیا کو پیدا کیا تو نو حصے دنیا کی طرف ہو گئے ایک حصہ اللہ کی طرف رہ گیا پھر جب اقبا کو پیدا کیا جو دسواں حصہ تھا اس میں نو حصے آخرت کی طرف ہو گئے جنت دوزک کے لالچ میں ہو گئے اور ایک حصہ صرف کہنے لگا نہ ہم جنت کو دیکھتے ہیں نہ دوزق کو دیکھتے ہیں مالک ہم تو تجھے ہیں پھر جب اللہ تعالیٰ نے بلاؤں کو پیدا کیا آزمائش اور امتحانوں کو پیدا کیا تو دسویں حصے کے اس دسویں حصے میں پھر نو حصے جو ہے ہٹ گئے ایک حصہ ایسا تھا جس نے گردن جھکا کے کہ کہا زمین و آسمان کی بلائیں بنا کے ہمارے گلے کا توق بنا دے تیرے راستے سے نہیں ہٹیں گے کربلا کے تپتے ہوئے ریخار میں وہ منظر رقم ہونے والا ہے ایک قربانی منا میں ہوئی تھی غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین اور ابتدا ہے اسماعیل وہاں دنبا آ گیا آگے سو اونٹ آ گئے اور آج اللہ اکبر حضرت امام حسین کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں بائیس ہزار کے لشکر کے سامنے کھڑے کہا لوگو میرا حق پہچانو میرے خون سے اپنے ہاتھ نہ رنگو مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں کہا لوگو جلدی نہ کرو میرے حق کو پہچانو اس وقت روئے زمین پر کسی نبی کی بیٹی کا بیٹا موجود نہیں ہے لوگو میرے راستے سے ہٹ جاؤ اور میرے خون سے اپنے آپ کو ابدی بدبختیوں کا شکار نہ کرنا بلکہ آپ نے نام لے لے کے فرمایا کہا کہا تم نے خود ہی خط لکھے تھے انہوں نے کہا ہم خط نہیں لکھے آپ نے وہ چمڑے کا تھیلا تھا اس کو الٹ دیا کہا یہ تمہارے خط ہیں اور آج تم مکر گئے ہو انہوں نے کہا کہ سیدھی بات ہے یا تو بیعت کرو اور یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ حضرت امام حسین نے کہا کیسی بات کرتے ہو اگر میں نے بیعت کرنی ہوتی تو مدینہ کیوں چھوڑتا اس جائے پناہ کو کیوں چھوڑتا دولت کی تجوریاں کھول دی گئیں پیشکشیں کی گئیں حضرت امام حسین فما یہ کبھی نہیں ہو سکتا جس سے صرف حق ہی قبول ہو یہی جس کا اصل اصول ہو جو نہ بک سکے جو نہ جھک سکے اسے کر ہی راس ہیں پھر جبر کی آندھی چلی ایک ایک کر کے جان راہ خدا میں قربان ہوتا گیا پھر خاندان نبوت کی باری آئی حضرت علی اکبر حضرت امام حسین کے جوان سال بیٹے راہ خدا میں جان پیش کرتے ہیں بتیجے قاسم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جان قربان کرتے ہیں حضرت عباس کے قلم ہوتے ہیں بازو جو خود جا سکتے تھے وہ خود قربانی پیش کرتے ہیں اور صاحبوں اب یار نہیں جو خود جا نہیں سکتے تھے آپ خود ہاتھوں پہ اٹھا کے فرات کے کنارے پہ لے جاتے ہیں کہا جو آ سکتے تھے وہ تو قدموں پہ چل کے آ گئے اور جو قدموں پہ نہیں چل سکتے تھے میں نے اٹھا کے لے آیا ہوں پھر ایک دو شاخ تیر ہل کے میں پیوست ہوتا ہے خون چلو میں دے کر آسمان کی طرف اچھالتے ہیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربا تقبل منا حاضل قربان میرے مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما لے یہ کام آسان نہیں ہے جگر پارا ہاتھوں میں تڑپ کے ٹھنڈا ہو جائے اور پھر بھی صبر کا مظاہرہ کیا جائے اور اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تنہا رہ گئے ایک ایک کو رخصت کر رہے تھے شہادت کا دولا بنا کر لیکن اب امام حسین کو رخصت کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے میدان کربلا کی طرف لگائی خیمے کے اندر جو خواتین تھی وہ جانتی تھی جو اس راستے گیا پھر پلٹ کے نہیں آیا اس کی لاش حضرت اپنے کندھوں پہ کے لائے ہیں اب اس حسین ابن علی کی لاش کون اٹھائے گا کہا سب نے کہ حسین نہ جائیو کہا میں نانے کے دین کے لیے جا رہا ہوں میدان عمل میں گئے تیگے بران چمکی لوگوں کے سر کاٹ رہی ہے آواز آ رہی ہے یہ کون زی وقار ہے بلا کا شاہ سوار ہے لباس ہے پھٹا ہوا وہ بار سے ہوا ہوا لخت, لخت کٹا ہوا پھر بھی ہے ڈٹا ہوا تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا ہوا پھر بھی ہے ڈٹا ہوا یہ نبی کا لور ہے یہ بل یقین حسین ہے حسین ابن علی نے کربلا بلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر وہ عظیمت کی داستان رقم کی اور پھر بو تیروں کی ایک تنہا سید زیادہ اور ہزاروں تیر چاروں سمت سے ان کے اوپر برسنے لگے کسی نے نیزہ مارا کسی نے تیر مارا جب حضرت امام حسین گھوڑے کی زین سے نیچے اترے تو اس وقت آپ کے بدن پر تیتی زخم تلواروں کے تھے چوتی نیزے کے گنیاں آپ کے جسم کے اندر خوبی ہوئی تھی اور محتاط روایات کے مطابق جب بعد میں آپ کا پیراہن اتارا گیا تو اس کے اندر ایک سو تیروں کے نکلے اور وہ تیر جسم میں پیوست تھے اور جب گھوڑے کی زین سے فرشے زمین پر گرے لگا جس طرح ریحل سے قرآن گر گیا ہو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب گھوڑے کی زین سے فرشے زمین پر گرے تو وہ جو تیر جسم میں کھبے تھے وہ اور پیوست ہو گئے خون مشکبو ریت کے ذروں پہ بہنے لگا گویا اسلام کا دل دھرتی کے اوپر ہے کائنات راشے میں آگئی بلا کی دھرتی کا کلیجہ کانپ رہا ہے حضرت ام سلمہ کو حضور نے کربلا کی مٹی دی کہا جب یہ خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید کر دیا گیا ہے وہ مدینے کے اندر خواب دیکھتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام داڑی مبارک کے اندر گرد مبارک پڑی ہوئی ہے اور بال الجے ہوئے ہیں گھبرا کے اٹھ کھڑی ہوئی کہ کیا ماجرا ہے اور جلدی سے اس شیشی کو دیکھا تو وہ شیشی کا جو مٹی رکھی ہوئی تھی وہ خون بن گیا تھا اور آپ نے کہا اہل مدینہ سن لو حضرت مام شہید کر دیے گئے ہیں ادھر امام حسین خون اور خات کے اندر تڑپ رہے ہیں اور آپ کے جسم نازک پر برچیوں تیغوں اور تلواروں کے ساتھ جو ہے وہ لوگ وار, وار کر رہے ہیں سنان بن انس نخی آگے بڑھا لیکن سر کاٹنے کی ہمت نہ پڑی اس نے نیزہ مارا اور آپ کے گلے کے قریب وہ نیزہ پار کر گیا اور فون کا فوارہ پھوٹا زڑا بن شریک نے آپ کی پیشانی پر نیزہ مارا آپ گبرا کے گرے اٹھے اور پھر گر گئے اور پھر آپ نے اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دی اپنا خون جو تھا وہ چہرے پہ مل لیا حسین نے دکھاؤں گا حرم کی وہ داستان جو منا سے شروع ہوئی تھی آج اس کی تکمیل ہو رہی ہے وہ غریب اور سادہ اور رنگین داستان حضرت امام حسین رقم کر رہے ہیں خون سے داڑھی رنگ گئی اور آپ کے ماتھے کے اوپر ذرا بن شریک نے وہ جو نیزہ مارا تھا اس سے آپ سنبھل نہ سکے اٹھ کے پھر نیچے گرے پیشانی کو سجدے میں رکھا اور سجدے میں رکھ کے اللہ کی وارگاہ میں آخری لفظ جو میرے امام کی زبان سے نکلے دلوں کی تختیوں پہ نوٹ کر لو اور دیکھو اللہ تعالی کے بندے حضرت خلیل نے دعا مانگی تھی اے میرے مالک اے میرے مالک میں اس جگہ تے اپنی اولاد کو چھوڑ کے آباد کر کے جا رہا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ وہ نماز کو قائم رکھیں آج اس دعا کی تکمیل کا منظر لوگوں کے سامنے ہے کہ ایک سو تیرہ چوتھی تلواروں کے گاؤں ایک ایک میں آپ کے کلیجے کے اندر نیزے کی انی کو توڑ دیا گیا تھا اس موقع پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو سنبھال کے پیشانی کو ریت کے اوپر رکھا اور اللہ کی بادگاہ میں آخری لفظ حضرت امام حسین کے لبوں پہ جو بچلے خون نکل رہا تھا اور خولی بن یزید آگے بڑھ کے سرے انور کو جدا کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا سناند بن سنانگے بڑھا لیکن کپ کپ آ کے پیچھے ہو گیا خولی بن یزید بڑھا وہ بھی پیچھے ہو گیا پھر شیمر آیا اور شیمر کے جسم نازک کے اوپر بیٹھ گیا حضرت امام حسین نے جب دیکھا تو اس کے بدن کے اوپر برس کے پھل بیری کے نشان تھے تو حضرت امام حسین کی زبان سے نکلا صدق اللہ و صدق رسول اللہ میرے آقا میرے اللہ نے سچ کہا اس نے کہا کیا سچ کہا کہا ایک دن میں حضور کی خدمت میں حاضر تھا تو حضور نے فرمایا تھا میں دیکھ رہا ہوں ایک چت قبرہ کتہ میری اولاد کے خون میں منہ مار رہا ہے آج میں دیکھ رہا ہوں کہ مصطفیٰ کریم کا وہ فرمان جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے وہ غصے میں آیا امام جلدی اپنی پیشانی سجدے میں رکھی اور اللہ کی بارگاہ میں امام کے آخری لاس سے اللہ بے کا بلائے کا تسلیمند سبحان ربی العلی سبحان ربی العلہ سبحان ربی العلی مالک بھائی بیٹے بتیجے بھانجے جانساد آیان و سب, کچھ لٹا کے سب کچھ لٹا کے نبی کا گھر اجڑ گیا ایک ایک پتی گر گئی جن کو بلایا گیا تھا آج ان کی میزبانی تیروں تلواروں اور نیزوں سے ہوئی لیکن مالک تیکھا میری زبان پہ ہائے نہیں آئی میں زخم زخم جی. نے دل لگی نہیں یہ محبت ہے. ہے یہاں لوگ مسلوب بھی ہوتے ہیں یہاں لوگ سولی بھی چڑھتے ہیں حکم ہوتا ہے خبردار اگر کی تو صابروں سے نام کاٹ دوں گا کہا مالک اللہ بےکزائے کا جو تقدیر تھی میں اس پہ راضی ہو گیا وہ صبر اللہ بلائے کا مالک ت نے دیکھا میں نے صبر بھی کیا تسلیمن لے امریکہ مجھے مالک اعتراض بھی کوئی نہیں جو تیرا حکم تھا میں نے اس کو تسلیم بھی کر لیا سبحان ربی اللہ اللہ. مالک تو بڑا ہے، تو بڑا بڑا ہے ہے حسین سب کچھ لٹا کے کے بچے کٹا کے، بازو کٹا کے گھر اجھاڑ کے مالک تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے اور اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی تیرے پہ راضی ہے میرے مالک تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے یا کہ نہیں ہوا ہے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 یہی وقت تھا جب خاندان نبوت لٹ رہا تھا دوپہر کا وہی سما وہی لمحے ان ہوا کو ہاتھ جوڑ کے کہو ہمارا سلام کربلا والے آقا کے حضور پہنچا دے اور عرض کرو اے حسین ابن علی تم پر سلام ناز شل نبی تم پر سلام تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام اے شہیدان محبت کے امام لالا گوں لالا بدن لالا کفن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 واہ حسین تیری عظمتوں کو سلام کو ہمالیہ کا کلیجہ بھی پھٹ جاتا شک ہو جاتا لیکن اتنے زخم کلیجے پر جوان بیٹے کی لاش کو کندھوں پہ اٹھا کے لانا کوئی مزاق تو نہیں ہے حضرت امام حسین نے جبر کے خلاف کھڑے ہو کر قیامت تک کے لیے کرا ہے عمل چھوڑا حضرت اقبال خیراج پیش کرتے ہیں آ امام آشکاں کو بتول سروے آزاد دبستان رسول اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانائے ذبح عظیم آئد بسر، سرخ عشق غیور از, خونے ہو، شوخی مصرہ از ہو، تا قیامت قطع استبداد کرد اُوکیے خونے ہو چمن ایجاد کرد اقبال کہتا ہے کہ عشق غیور کے چہرے پہ جو سرخی اور باکپن ہے وہ حسین ابن علی کے خون کا صدقہ ہے قیامت تک کے لیے جبر کے خلاف جتنی بھی قوم میں اٹھیں گی اور جتنے بھی لوگ میدان عمل میں آئیں گے میں ہر سال کہا کرتا ہوں کہ سب کا قائد حسین ابن علی ہوگا مہاتما گاندھی نے جب اپنی قوم کو کہا برطانوی سامراج کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور قوم سے خطاب کرتے ہوئے مہاتما گاندی ہندو نے کہا کہ تم کہو گے وہ حکومت جس کی سلطنت میں سورج طلوع اور غروب بھی ہوتا ہے اس سے ٹکرانا حماقت ہے خود کشی کرنے کے مترادف ہے لیکن اس کے باوجود میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس سامراج کے خلاف کھڑے ہو جاؤ مہاتما گاندھی نے کہا تھا اس لیے کہ میرے سامنے حسین ابن علی کا کردار موجود ہے آج پوری دنیا کے اندر ظلم اور جبر کی ہوائیں چل رہی ہیں اور اس وقت امت مسلمہ کو کردار حسین ادا کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم نام حسین ابن علی کا لیں اور کرتوتیں اور لچھن سارے یزید والے ہوں تو یہ لفظ لفظ حرف حرف اور قدم قدم حضرت امام حمام سے منافقت ہے او اگر میں نام حسین لیتا ہوں تو گھر بھی اجڑ جائے حق کا پشچم کبھی نہ گرنے دوں میں اور آپ اس عزم کے ساتھ میدان عمل میں اترے ادارہ تلمصفی کسی تنظیم کا نام نہیں یہ ایک فکر کا نام ہے ایک تحریک کا نام ہے ایک مشن اور ایک انقلاب کا نام ہے یہ روحوں میں ہلچل پیدا کرنے کے جذبوں کا نام ہے یہ مصطفیٰ کریم کے در پہ سلامی دینے کا نام ہے یہ اپنا سب کچھ مصطفیٰ جان رحمت پہ قربان کر دینے کا نام ہے آؤ ادارت المستفیٰ کے پلیٹ فارم پہ آپ میدان عمل پہ نکلے حضرت امام حسین نے اسلام کے گرتے ہوئے پرچم کو تھام لیا اور جبر کی آندھیوں کے مقابلے کے اندر بھی اس پرچم کو خم نہیں ہونے دیا آج میں اور آپ ان کا مشن ان کی فکر لے کر میدان عمل میں نکل آئیں قرآن کا فلیرا بنا کر قرآن کا پرچم ہی سینوں میں تھام کر اہل بیت کی محبت اپنے سینوں میں لے کر میدان عمل میں نکلیں اور قرآن کی دعوت گھر گھر دیں اور اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں فردوس میں جا کے دم لینا آفات کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کے دم لینا اب یہ اٹھنے والے قدم آگے بڑھتے رہیں یہ درس قرآن کا جو قافلہ ملکِ کے طول و عرض کے اندر روا دوا ہے اس میں ایک جوش پیدا ہو جائے اور اس کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو جائے کوئی گھر ایسا نہ رہے کوئی بستی ایسی نہ رہے کوئی کان ایسا نہ رہے جس کان تک قرآن کا نغمہ نہ پہنچنے پائے ادارت المستفیٰ کے جوان سال مبلغ گلی گلی کوچے کوچے پھیل جائیں اور جو دائی ہیں دعوت دینے والے ہیں اگر وہ خود پیغام پہنچا سکتے ہیں تو اسد بلال اشد بلال کی اسحد بھی اللہ کو قبول ہے وہ ٹوٹے پھوٹے لفظ لے کر میدان عمل میں نکل آئیں ورنہ وہ سیڑیز لے لیں وہ اور کچھ کتب لے لیں وہ دین کے کا نعرہ لے لیں وہ پیغام حق لے لیں اور گلی گلی کوچا کوچا اس شببیری۔ اور نامی حسین کی دہائی دیتے چلے جائیں آج میرے وطن میں منافرت کی ہوائیں چل رہی ہیں صوبائی اسبیتوں کے طوفان اٹھ رہے ہیں پاکستان کا جو حامی ہے ہرامی ہے ہرامی ہے کہ نعرے گونج رہے ہیں پاکستان کھپے کی باتیں ہو رہی ہیں اس وقت حکومتوں کو اپنے اقتدار سے غرض ہے ملک لوٹتا ہے لوگ روٹی کے نوالے کے لیے ترستے ہیں اٹھارہ روپے میں روٹی بک رہی ہے ان کو کوئی پتا نہیں ہے انہوں نے ملک نہیں بنایا انہوں نے ملک میں عیش کیا ملک کے وسائل کو لوٹا مجھے تو وہ بزرگ یاد آ رہے ہیں جنہوں نے اپنی جوانیاں اس ملک کے لیے وقف کر دی لا الہ الا اللہ کی سر بلندی کے لیے ماں نے اپنی ممتا بڑی گودیاں قربان کر دی کسی نے اپنا دیگ اجاڑ دیا اس وطن کے لیے تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی آج اس وطن کے اوپر مشکل حالات ہیں آؤ ہم نے مل کر اس پاکستان کو بچانا ہے روح حسین سے خراج مانگے اور حضرت امام حسین سے عرض کریں کیا امام پاک ہمارے جذبوں کو قوت دے دو اپنے خون کی حرارت ہمارے خون میں ڈال دو اور ہمارے دلوں کو ہری میں آشنا کر دو اللہ مجھے آپ کو اپنی راہوں کا مسافر بنائے کارے ما آخر شدو آخر ز ماں کارے نہ شد مشت خاک ماں گارے کوچائے یار نہ شد وہ آخر و داوانا انمد اللہ رب العالمی یادمی کرو دو سلام بیٹا اور مدی ما وے گزرے جیرا مدی نیو گزرے جتے دیکھتا <experiences>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 اے اللہ ہماری ساری زندگی تیری وفا میں گزرے ساری زندگی راہ دین میں گزرے اے اللہ سانسوں کی دھڑکن تیرے ذکر کے ساتھ چلتی رہے اے اللہ جتنے لوگ دور و نزدیک سے آئے اے اللہ ان کے آنے کو قبول کر لے اے اللہ اس اجتماع کی برکتیں سب کے پہنچنے سے قبل قبل سب کے گھروں تک پہنچا دے اللہ جو دکھی ہی آئے ان کے دکھ دور کر دے جو مقروض آئے ان کو قرض سے نجات دے دے جو پریشان آئے ان کی پریشانی دور کر دے اے اللہ جو گناہوں کے مرض میں مبتلا ہے انہیں گناہوں سے نجات دے دے اے اللہ ہمیں نیکی والی زندگی دے ہماری زبانوں کو سچائی دے دے ہماری آنکھوں کو حیا دے دے اے اللہ ہماری سوچوں کو پاکیزگی دے دے اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی دھڑکنیں دے دے ہے میرے مالک جو بیمار انہیں شفات آصلی اللہ تعالیٰ علنبی ارحم والا